جہاد کے متعلق غلط فہمی اور ان کا ازالہ درس جاری ہے اور آج کے درس میں جو غلط فہمیاں ہیں نمبر ایک ابھی جو غلط فہمیاں تقریباً بڑی جو ہیں وہ تقریباً گزر گئی ہیں باقی جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہیں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک درس میں چار پانچ چھ جتنے بھی ہو سکے بات کریں گے اور ہو سکی ہے ترتیب سے نہ ہو اب کیونکہ جیسے مجھے ملی انہیں میں نے جمع کر لیں اب ان کو ترتیب دینے میں وقت بہت لگتا ہے اس لیے معذرت اب سننے والے کو اور آپ لوگوں کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی اگر کوئی چیز دور پہلے بیان کی، کر چکے ہیں تو اس کو ساتھ ملانے میں تو آپ لوگ خود دیکھ لینا کیونکہ یہ جو جتنی بھی ابھی غلط فہمی ہے بعض یعنی جہاد سے بے راست اس کا تعلق ہے بعض حکمران سے تعلق ہے اور بعض کا تعلق ولا اور برا کے مسئلے پہ ہے جو مسائل میں بیان کر چکا ہوں لیکن ہوگی جہاد کے ارد گردن شاہر کچھ نہیں ہوگا تو پہلی غلط فہم یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ حق میں وقت کی فرما برداری واجب ہے اور یہ بھی ساتھ کہتے ہو اگر اللہ تعالی کی نافرمانی کا حکم نہ دے تب واجب ہے لیکن آپ اس بات پر ثابت نہیں رہتے کیونکہ جب حکمران جہاد سے روکتا ہے تو اس کی فرم برداری کرتے ہو کیا جہاد شریات کا حصہ نہیں وہ تو آپ لوگ بھی کہتے ہو کہ جہاد دین کا حصہ ہے اور دین کی سربلندی جہاد سے ہی ہوتی ہے جب وہ قرآن منع کرتے جہاد سے آپ کہتے فرم برداری کرو کیا فرق ہے اگر حکمران نماز کا منع کرے تب کہتے ہو نہیں ہم نماز پڑھیں گے یہاں پہ ہم نافرمانی کریں گے حکمران کی اور جب جہاد کے متعلق منع کرتے تم کہتے ہو اس کی بات مانتے ہیں تو یہ کیوں تواد ہے آپ لوگوں کے قول میں اس کے جواب میں یاد رکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو حق بات ہے اور جو ہمارا عقیدہ ہے جو ہم نے اپنے علماء سے سیکھا ہے جس کی بنیاد قرآن اور سنت ہے اور سرف سال ہنگ کا ہمیشہ امر رہا ہے وہ یہ ہے کہ حکمران کی فرم برداری واجب ہے بشرط یہ کہ اللہ تعالی کی نافرمانی میں نہ ہو اگر حکمران اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے تب اس کی فرم برداری اس معاملے میں نہیں جس کی جس کا وہ حکم دے رہے ہیں اور جو نافرمانی ہے اس کے علاوہ اس کی فرم برداری ہے یعنی اگر حکمران کہتے ہیں نماز نہ پڑھو تو میں اس کی فرم برداری نہیں کروں گا اور میں اگر مجھے منع کرتے ہیں کہ مسجد میں نماز نہ پڑھو تو میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں گا کیونکہ یہ اکراہ کی حالت ہے بزرگ معذور شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لے اور اگر میں کسی ذریعے سے اس ملک سے ہجرت کر سکتا ہوں میرے لیے آسانی تو کر لوں گا نہیں فتق اللہ مستفا تم اس ملک میں رہو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر دو جتنا تم کر سکتے ہو لیکن نماز کو چھوڑ دو نہیں چھوڑیں گے اگر کہتا قتل کی دھمکی دیتا ہے تب الگ بات ہے یہ ایک راہ کی حالت ہے اور ایک راہ میں آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی کفر پر بھی کسی کو زبردستی کرے تو کافر نہیں ہوتا لیکن اب آتے ہیں اس بات پہ کہ اگر نماز کی نماز سے روکے تو نہیں رکتے ہو اور جہاد سے روکے تو رک جاتے ہو یہ تواد ہے یہ تواد نہیں ہے اس کی وجوہات نمبر ایک یہ تو بنیادی بات بیان کر چکا ہوں کہ نماز فرض ہے فرض عین ہے اتفاق ہے امت کا کسی کو اس پہ اختلاف نہیں کہ فرض نماز جو ہے یہ پانچ نماز یہ فرد ہے ہر مسلمان پر اگر حکمران حکم دیتا ہے کہ نماز نہ پڑھو نماز نہیں پڑھنی چاہیے یا نماز نہیں فرض تو یہ کفر ہے کیونکہ جو نماز جھٹلاتا ہے وہ کافر ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی کافر ہے ایسی صورت میں ایسا حکمران کے خلاف اگر کاروائی کی جا سکتی ہے اور طاقت ہے اس کو اتارے میں تو اتار دو اگر طاقت نہیں ہے تب اس کو اتارنا واجب نہیں ہے اور ہر انسان اپنی طاقت کے مطابق اپنے رب کی عبادت کرتے رہے ہجرت کر سکتا ہے تو کر لے نہیں کر سکتے تو اپنے ملک اسی ملک میں رہ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت اپنی طاقت کے مطابق کرتے رہے نماز فرد عین ہے اور جہاد فرد کفای ہے دونوں برابر نہیں دوسری بات یہ ہے تیسری بات یہ ہے جب حکمران آج جہاد سے روکتا ہے اس میں تفصیل بیان کرنا ضروری ہے کیا وہ جہاد سے روکتا ہے اس لیے کہ جہاد دین کا حصہ نہیں ہے یا جہاد سے اس لیے روکتا ہے کہ آج جہاد میں ایسی ملاوٹیں ہو چکی ہیں جو جہاد کو جہاد سے نکال کر دہشت گردی میں شامل کر دیا اگر پہلی بات ہے کہ حکمران صرف جہاد سے منع کرتا ہے کہ دین کا حصہ نہیں ہے تو وہ شخص کے دار اسلام سے خارج ہے کیونکہ جہاد قرآن مجید میں ثابت ہے حدیث میں ثابت ہے اور قرآن کو جھٹلانے والا دار اسلام سے خارج ہے چاہے کوئی بھی ہو کہنے والا لیکن اگر وہ جہاد سے اس لیے روکتا ہے کہ جہاد میں آج کی ملاوٹ ہو گئی ہے خود کش حملوں کی معصوم جانے جا رہی ہیں بم بلاسٹ ہوتے ہیں اکثر مسلمان مرتے ہیں اور مسلمانوں کو, مسلمان کو خون ان کی جان کی عزت محفوظ نہیں ہے تو یہ جہاد تو نہیں اگر اس لیے روک رہے ہیں کہ یہ جہاد نہیں اس کو نہ کیا جائے تب تو بات درست ہے اور کے بات درست ہے وہ ممکن جہاد نہیں ہے اس لیے ان دونوں مسائل کو الگ الگ کرنا ضروری ہے نمبر چار اگر جہاد وہ ہے جسے عام لوگ آج سمجھتے ہیں جو کہتے ہیں ہم جہاد کرتے ہیں یا جہاد کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس میں دہشت گردی کی ملاوٹ ہو چکی ہے خود کش حملے کی صورت میں مسلمانوں کے قتل عام کی صورت میں اور تکفیر کی صورت میں کہ حکمران بھی کافر ہے اور حکمران کو حکمران ماننے والا بھی کافر ہے تو اس طریقے کے جو کام ہوئے ہیں یہ نافرمانی ہے یہ نافرمانی ہے اور اگر حکمران آپ کو منع کرے کہ نافرمانی نہ کرو تو اس کی بات ماننی چاہیے کہ نہیں تو حکمران کی بات ماننی چاہیے اس لیے کہ وہ نافرمانی سے منع کر رہا ہے فرما بردار سے نہیں منع کر رہا اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حکمران کے خلاف نکلنے کے لیے اللہ انترو بواحا بواہن من اللہ فی برحان اللہ یہ کہ تم کفر دیکھو قید دیکھیں شرتے دیکھیں کفر ہو آنکھوں سے دیکھو اس کی دلیل ہو اور واضح بواہ ہو میرا سوال یہ ہے کیا جو شخص جہاد نہیں کرتا وہ کافر ہے جہاد کو چھوڑنے والا کافر ہے نہیں جہاد کو چھوڑنے والا اگر فرض ہو جاتا ہے اور اس کو نہیں کرتا ہے تو کبیر گناہ کا مرتب ضرور ہے اگر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے اور وہ نہیں کرتا تو کبیر گناہ کا مرتب لیکن کافر ہے کیا نہیں اور اگر فرض, فرض کفایا ہے اور اس نے نہیں کیا تب تو کوئی گناہ نہیں تو دونوں صورتے میں جہاد کو ترک کرنے والا کافر نہیں ہے